بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث الفتون کا درس جاری ہے اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو مصعل صلاحت والسلام کا واقعہ تفصیل سے سنایا ہے کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا بت بعض لوگوں نے اس میں شک کیا اور بعض لوگوں نے انکار کیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا اور بعض لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی جب اسے جلا دیا گیا تو لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اب اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کر لے ہمیں اللہ معاف کر دے اس کے لیے مسا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم میں سے ستر ایسے اچھے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا جو کہ اپنی نیکی میں تقوع میں مشہور تھے اور مسا علیہ السلاۃ وسلام کا خیال تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی اس بچھڑی کی عبادت نہیں کی ہے یعنی اچھے لوگ ہیں بہت ہی اچھی طرح تحقیق و تفتیش کر کے ان لوگوں کو منتخب کیا گیا تھا اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی توبہ جلدی قبول کر لیں موسا علیہ السلّت وسلم جب کوہ تور پر پہنچے تو زمین میں ایک زلزلہ آیا اور موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ سب کے سب مر گئے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام کو ابھی بہت بڑی پریشانی ہے اپنی قوم کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لیے وہاں گئے تھے قوم کو کیا جواب دیں گے ابھی تو انہوں نے فرمایا اے اللہ اگر آپ نے ہمیں مارنا تھا تو آپ تو مجھے بھی اور ان کو بھی اس سے پہلے بھی مار سکتے تھے ہم میں سے بعض بے نے اگر غلطی کی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ ہم سب کو مار دیں گے یعنی اللہ ایسا نہ کریں ہم میں سے بعض بے نے غلطی کی ہے اور انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے لیکن یہ تو اچھے لوگ میں لے کر آیا ہوں آپ ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیں اصل میں یہ تھا کہ اگر چمس علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ چھانبین کی تھی لیکن پھر بھی ان ستر آدمیوں میں کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے تھے جو کہ بچھڑے کی عبادت کرتے رہے تھے یا ان کے دلوں میں بچڑے کی یہ جو بت بنایا تھا سامری نے اس کی محبت اور اس کی عظمت موجود تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہوا اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا خیر مسعل علیہ و السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں دوبارہ زندگی دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا وہ رحمتی وس یاتک میری جو رحمت ہے وہ سب کو شامل ہے فس اکتبین و هم بآیاتنا یؤمنون اور میں اپنی رحمت کا پروانہ لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوا کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمارے احکام پر ایمان لاتے ہیں البین النبی جدون مکتوب فطورات اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں اس پیغمبر کا جو کہ امی ہے یعنی ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے یہ سن کر مسا علیہ السلاۃ والسلام نے عرض کیا اے اللہ میں نے تو آپ سے اپنی قوم کے توبے کے بارے میں عرض کیا تھا آپ نے جواب میں رحمت کا عطا فرمانا ایک ایسی قوم کے بارے میں فرمایا جو کہ ہمارے بعد آنے والی ہے تو پھر آپ مجھے بھی اس امت میں پیدا کر دیں تاکہ وہ رحمت مجھے بھی مل جائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی انہوں نے آرزو کی اب اللہ جل جلالہ نے ان کے توبہ قبول کرنے کی جو صورت اور شکل ہے وہ یہ بتائی کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے باپ یا بیٹے جس نے بھی یہ بشڑی کی عبادت کی ہو اس کو تلوار سے قتل کر دے جہاں پر بیٹے نے یا باپ نے یہ بت کی عبادت کا گناہ کیا ہے وہاں پر لے جا کر اس کو قتل کر دے یہ توبہ کا طریقہ ہے اب یہ کام شروع ہو گیا اس لیے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے ان کو کہ اگر کسی کے باپ نے بچھڑے کی عبادت کی ہے یہ بت کی عبادت کی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے اگر بیٹے نے کی ہے تو باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے موسا علیہ السلّت وسلام بہت زیادہ غصے والے پیغمبر تھے کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ جب غصے میں آئے تھے تو انہوں نے تورات کی جو تختیاں تھیں وہ نیچے رکھ دی تھیں اب جب معاملہ حل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا آپ کی قوم کی توبہ قبول ہونے کی صورت یہ ہے تو انہوں نے تختیاں اٹھائی اور اپنی قوم کی طرف چل دیے شام میں رہتے تھے وہ لوگ وہاں پہنچے تو ایک ایسا شہر وہاں ملا ان کو ایک ایسا شہر تھا جس پر بہت زیادہ طاقتور لوگ حکومت کرتے تھے ان لوگوں کی شکل و صورت اور قد وقام بہت زیادہ ہیبت ناک اور خطرناک قسم کی تھی جو بھی ان کو دیکھتا تو ڈر جاتا بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے مسا علیہ السلاۃ وسلام ان کے شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن بنی اسرائیل ان ظالموں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان ظالموں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے جب تک یہ ظالم وہاں موجود ہیں ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے ہاں اگر وہ لوگ نکل جائیں پھر ہم داخل ہوں گے تو کوئی شخص اپنے شہر سے ویسے تو نہیں نکل جاتا ہے جہاد کرنے سے انہوں نے انکار کیا لیکن دو ایسے لوگ تھے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی نعمت عطا کی تھی یعنی اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس دشمن کے ظاہری جسم اور قد وقامت کو دیکھ کر مت گبراؤ حقیقت میں ان کے دل جو ہیں قوت سے خالی ہیں ان کے شہر کے دروازے تک تو چلو پھر دیکھ لینا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور شہر فتح ہو جائے گا لیکن یہ بنی اسرائیل بہت زیادہ سرکش اور بدماش قسم کی ایک قوم تھی انہوں نے حضرت مسا علیہ السلاۃ والسلام کو بہت ناراض کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جائیں انہ اور ابو کا آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے جا کر جنگ کریں ہم یہاں آپ کا انتظار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوئے ان سے کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے اور اتنی غیرت تم لوگوں میں نہیں ہے کہ تھوڑی سی غیرت کرو اور جہاد کے لیے نکلو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کر دیا اور وہ عذاب یہ تھا صبح سے شام تک چلتے رہتے تھے تھک جاتے تھے لیکن کہیں پہنچتے نہیں تھے مثال کے طور پر یہ نیت کرتے ہیں کہ کابل جانا ہے کراچی جانا ہے تو نکلتے ہیں کابل سے کراچی تک لیکن صبح سے شام تک چلتے ہیں تو دیکھتے تھے وہ صرف کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں چالیس سال تک اللہ کا عذاب ان پر مسلط رہا اللہ تعالی نے جہاد نہ کرنے کی وجہ سے ان پر یہ ذلت مسلط آج بھی جو لوگ جہاد نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں ذلیل کرتا ہے ہمیں اللہ تعالی بہترین انداز میں جہاد کرنے کی توفی عطا فرمائے